بشیر اللہ آمن اور بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اچھا ایک بات اس میں رہ گئی او عبتین خاص طور پہ اللہ نے کہا نا کہ کافروں کے لیے بنائی گئی آپ دیکھیے قرآن پاک میں اور آیات بھی اس طرح کی آئی ہیں تیسرے بارے میں فرمایا کہ, لا يصلحا لذی کہ جہنم میں نہیں جائے گا کوئی بھی سوائے اس کے جو شکی ہے بد وقت ہے جس نے کزب وطولہ جھوٹ بھی بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل دیا جب ہدایت اس کے پاس آئی تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں عذاب تو کافروں کے لیے مومن کے لیے تو عارضی بات ہے مستقل اور دائمی نہیں اس لیے آگے فرماتے ہیں بشیر اللہ امن وَعَمِلُ الصالحات اور بشارت دے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان تجری کہ ان کے واسطے ہیں باغات یہ لام جو ہے نا لہوم ان کے واسطے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے استحقاق ہے ان کا یہاں پہ ایک اصول کی بحث مفسرین نے کی ہے اس کا خلاصہ آپ سے عرض کریں وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر کسی کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا معتضلہ کا مسلک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے یہ حق بنتا ہے کہ انسانوں کو صرف انہی چیزوں کا حکم دے جو انسانوں کے لئے فائدہ مند ہے اور اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالی ان چیزوں کا حکم نہ دے جو انسانوں کے لیے نقصان دے موت کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت نے یہ کہا کہ اللہ کا کوئی حق نہیں بنتا اور اللہ کو ہم کسی چیز کا پابند نہیں کر سکتے وہ چاہے تو ان چیزوں کا حکم دے جو انسانوں کے لئے نقصان دہ ہیں اور چاہے تو ان چیزوں کا حکم دے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں ہاں وہ چیز جو اللہ نے خود اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے اپنے لیے خود ہی لازم کر لی ہے اس کا حق ہے ان لم جن کہ ان کے لیے وہ جنت ہے جس کے وہ مستحق ہے ان کا حق بنتا ہے یہ حق جو ہے اس کی بنیاد ان کے اعمال اور ان کی ذات نہیں بلکہ اس کی بنیاد محض وہ وعدہ ہے جو اللہ نے مسلمانوں سے ایمان والوں سے کیا ہے اس کی مہربانی اس نے کہا کہ حق علینا نسل مومنین ہمارے ذمے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں اور اگر نہ کرے تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ ضروری ہے تو کیوں نہیں کی کوئی نہیں اللہ سے پوچھ سکتا اللہ تو اللہ ہے سارے اختیارات اس کے ہیں تمام تر عبادتوں کو رد کر کے جہنم میں کسی کو پھینک دے تو یہ اس کا عدل ہے لوگ اس کی مخلوق ہیں کت اس کا ظلم نہیں ہے اور تمام گناوں کو معاف کر کے جنت میں لے جائے تو کوئی پوچھ سکتا ہے کیوں جنت میں بھیجا اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہاں اس نے مہربانی سے جو چیزیں خود فرما دی ہے کہ میں ایسے کروں گا یہ اس کی مہربانی ہے تو لاہم کا ترجمہ یہ جو ہے نا کہ اللہ لاہم تجری ان کے لیے ہیں ضروری وہ باغات جن, جن, جن, جن, جن, جن, جن, جن میں وہ جائیں گے جنت میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذاتی اعمال اور ہماری اپنی ذات اس کا کوئی حق نہیں بنتا یہ بربینائے فضل الہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے اس نے وعدہ فرما لیا ہے من ہل انہار جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی نہر کا مطلب دریا دریا بہ رہے ہوں گے کئی جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے چار قسم کے دریاؤں کا ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ من اسلم مصفہ شہد کے دریا بہا دیے ہم نے لبن لم يتغیر تامہ دودھ کے دریا بہا دیے ہیں جن کا جن کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا اور شراب اس کے دریا بہا دیے دو چیزیں ہیں شراب میں ایک ہے نشہ اور ایک ہے سرور خوشی مستی کی کیفیت اللہ نے ایک چیز کی نفی کیا لاغلفی اللہ نے کہا اسے پی کے نشہ نہیں آئے گا تو سرور ہے اس میں وہ کیفیت ہے خوشی کی نشہ نہیں ہے اسی لیے ایک جگہ فرمایا کہ لاغل الفیہ ولاحوں انہا یونزفون اس میں نہ نشہ ہے اور نہ پی کے لوگ اسے بہکیں گے یہ چیز نہیں ہے اور جو سرور اور خوشی ہے وہ اللہ نے اس میں رکھی ہے تو الغرض قرآن میں کئی جگہ یہ چیزیں آئی ہیں جب انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ آتی رہیں گے منتاحت الہا کلا روزے کو جب بھی وہ کھانے کے لیے دیے جائیں گے منہا اس میں سے یعنی جنت میں سے جب انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی منسماراتن کوئی بھی چیز کوئی بھی پھل رز پھلوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا نصفی احمد اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پھل دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ایک نو دی جائے گی ایک جنس پوری پھلوں کی دی جائے گی مثلا ایک انار ایک سیب نہیں دیا جائے گا بلکہ پھلوں میں سے کچھ پھل کھانے کو دیے جائیں گے جیسے سیب کی پوری فصل دے دی جیسے انار ہے تو اس کی اس کی جتنی بھی اقسام ہے خدا نے ساری کسی جنتی کو دے دی جو بھی چیزیں کھانے کے لیے جب دی جائیں گی کالو وہ کہیں گے حاضر لذی یہ تو وہ کھانا ہے رزقنا من قبل جو اس سے پہلے بھی ہم کھا چکے ہیں یہ جو کہیں گے پہلی بحث تو یہ ہے کہ کہیں گے کیسے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے کھایا ہے تو یہ قالو سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل جنت اپنے منہ سے اس بات کو کہیں یہ کالو کا جو لفظ ہے نا قرآن پاک میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا قائل بھی کوئی ہو کوئی بولنے والا ہو بسا اوقات قرآن اس کا اطلاق کہ اس نے کہا اس پہ نہیں کرتا کہ زبان سے کہا یہ بہت کام آئے گی بات کہیں آپ کو قرآن پاک میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے اہل جنت کا قول ہے ممکن ہے قابل سماعت ہو کیونکہ کلام بات قول اسی کو کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا یعنی مطلب کوئی سننے والا تھا اس نے سنا تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے اور کبھی کال سے مراد اشارہ بھی ہوتا ہے حالت بھی ہوتی ہے جیسے کسی فقیر کو دیکھیں تو وہ فقیر ایک تو ہے مانگے اور ایک آ کے بیٹھ گیا تو دوسرا کہتا ہے اس کی حالت ہی بتا رہی ہے کہ اس کا کچھ مدد کرنی چاہیے اس کا حال دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نیک آدمی ہے تو وہ اسے اردو لغت میں کہتے ہیں کہ زبان حال سے اس نے یہ بات کہی ٹھیک منہ سے نہیں بولا زبان حال سے یہ بات کہی قرآن نے اس کو کہا ہے آپ دیکھیے سورہ مریم میں میں سولہویں پارے میں آئی ہے سورہ مریم اس میں ایک جگہ آپ کو دکھاتے ہیں سورہ مریم پارہ سولہ آیت نمبر چھبیس سورہ مریم پارہ سولہ اور آیت نمبر چھبیس فکلی وشربی اللہ تعالیٰ نے مریم سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام کی پیدائش کے متعلق تذکرہ کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ہم نے ان سے کہا فکلی کھاؤ جو کھجورے ہم نے ہیں وشربی اور پیو وہ جو پانی ہے وہ کر اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اپنے بچے کو دیکھ کے اپنی اولاد کو دیکھ اور اس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اولاد بھی کیسی چیز ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اگر فَإمَّا تَرَجِنَّ من بشر آہدن اور آدمیوں میں سے انسانوں میں سے کسی پر نظر پڑے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے فقولی انی نظر تو لرحمانی تو تو ان سے کہہ دینا تم مریم کہ میں نے نظر مانی ہے اللہ کے لیے رحمان کے لیے سوون اور چپ کا روزہ رکھا ہے فلن اکلم کلی انسیہ یوم آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں بات نہیں کر سکتی میں نے روزہ رکھا ہے چپ کا یہ خاموشی کا اور چپ کا روزہ جو تھا ان لوگوں کے ہاں شریعت میں تھا عبادت تھی اس پہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ چپ خاموشی جو تھی نا ان کی خاموش رہنا یہی چیز تھی کہ دیکھنے والے کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ روزے سے ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جواب نہیں دے رہی تو یہ زبانیں حال سے کہنا ہے کہ میں جو تم سے بات نہیں کر رہی تو میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے میں کسی سے بات نہیں کروں یہ جملہ انہوں نے منہ سے نہیں کہا آج مریم علیہ السلام نے بلکہ حالت ایسی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا سمجھ آئی کہ زبان حال سے اس نے کہا تو یہاں کلام تو نہیں اور تیسری قسم اسی طرح آپ دیکھیے سورہ معیدہ میں قرآن پاک ان چیزوں کو الگ الگ کرتا ہے اس لیے اگر آدمی کو نہ پتا ہو بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے سورہ معدا چھٹے پارے میں آپ دیکھیں پانچویں سورت ہے باون نمبر آیت باون نمبر آیت چھٹا پارا سورہ معائدہ فتح اللہ زینا یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے اکاون نمبر آئے سے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ واضح ہو جائے گی بات یازین اے ایمان وال تخذ الہودارا اولیاء یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بنانا باب اولیا اباس اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے سب لوگ دوست ہیں وم یو اللہ اور تم میں سے جس نے اپنے کام ان کے حوالے کر دیے ف انہ منہم وہ بھی انہی کے ساتھ شمار کیا جائے گا ان اللہ دل قومت ظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہیں دوست مت بنانا اس کی کچھ تشریح ہے تین چار قسم کے روابط ہیں جن میں سے کچھ جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں انشاءاللہ اللہ اس مقام پہ پہنچیں گے تو آپ سے عرض کریں گے فتح اللہ زی نفی اور تم ان لوگوں کو دیکھو جن کے دلوں میں مرض ہے مراد منافق ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے نا یہ سلح بکرا میں گزرا نا کل یا پرسوں یو فی ہم وہ ان سے دوستیاں ان تعلقات کو بڑھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں یقولون نقشہ ان دا ارا یقولون وہ کہتے ہیں اب یہ یقولون سے پتا چلتا ہے کہ شاید انہوں نے زبان سیکھا ہوگا نا آگے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان سے دوستی نہ رکھی تو تسیبنا دا ہم بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے زمانے کے حالات ہمیں تنگ کر دیں گے پاس اللہ ہو بالفتھی ان قریب ممکن ہے کہ اللہ فتح تمہیں دے دے او امر من ہی یا وہ حکم نافذ کر دے جو اللہ کے اپنے علم میں تو یہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا کہ حالات یہودیوں اور عیسائیوں کے حق میں تو یہ کہنا فیوس بہ الا ما اسروفی انفسم تو جو چیز انہوں نے اپنے دل میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی نادمین یہ اس پہ شرمندہ ہوں گے اگر مسلمانوں کو غلبہ مل گیا تو جو چیز چھپا کے اپنے دل میں رکھی تھی اصروفی انف سہیم اس کو اللہ نے کہا یقلون وہ یہ کہتے ہیں اور آگے چل کے اس کی میں فرمایا انہوں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بات اپنے دل میں اپنے سے کرتا ہے چھپی ہوئی بات ہے قرآن کبھی کبھی اس کو بھی کال کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے قرآن کہتا ہے اس نے یہ بات کہی ہے اور حقیقت میں زبان سے تلفظ نہیں ہوتا سمجھ میں آئی ٹھیک یہ تین طرح کی چیزیں ہو گئیں اب آئیے اس شاید پہ یہ کالو وہ کہیں گے جنتی کیسے کہیں گے ایک دوسرے سے کہیں گے یا اپنے جی میں کہیں گے جب وہ دیکھیں گے ان پھلوں کو اپنے جی میں کہیں گے کہ ہاض اللہ من قبل یہ وہ چیز ہے جو اس سے پہلے ہمیں دی گئی یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں کہاں کھائے ہیں یا تو جنتی کا تذکرہ کریں گے کہ جنت میں بھی کھائے ہیں کل بھی یہ کھائے تھے یا فلاں دن بھی یہ کھائے تھے یا, یا کچھ عرصہ ہوا ہم نے کھائے ہیں اور یا یہ کہ دنیا میں کھائے ہیں اور اللہ نے فرمایا وہ اتو بہی متشا اور انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے جن کی شکلیں ملتی جلتی ہوں جیسے دنیا میں ایک سیب تھا ویسے سیب وہاں بھی دیے جائیں گے جیسے یہاں انار تھا وہاں بھی دی جائیں گی چیزیں لیکن فرق اتنا سا ہے کہ وہ ذائقہ اور وہ ان, ان پلوں میں اور ان پلوں میں سوائے نام کے اور کوئی چیز مشترک نہیں اور یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ غیر مانوس نہ ہوں انس رہے اجنبی نہ ہوں جیسے آپ کسی آدمی کو آج بھی وہ پھل دے دیں جو ان کے اپنے علاقے میں پیدا نہیں ہوتا بہت سے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو چہری کبھی دیکھی نہیں ہوتی کھانے کے لیے تردد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہوگا تو اسی طرح اہل جنت کو یہ زحمت بھی نہیں دی گئی کہ وہ کسی ایسی چیز کو دیکھیں جس چیز کو انہوں نے پہلے سے چکھا ہوا نہ ہو تو فرمایا کہ ہم ملتے جلتے پھلد انہیں دیں گے بلا ہوں از وافی ازواج اور ان کو بیویاں ملیں گی متاحرتن پاکیزہ متاحرا تاہرہ سے بھی زیادہ ہے تاہرہ بھی پاک کو کہتے ہیں لیکن متاحرا اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات یعنی وہ بالکل ہر طرح سے پاک ہوں گی ہا خالدون اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ جو خالدون کا لفظ ارشاد فرمایا ہے نا یہ رد ہے اس بات کا جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت فنا ہو جائے گی کسی زمانے میں سب کچھ ہو جائے گا یہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ تو تھا ایک شبے کا جواب اور ایک شبے کی بحث اب آیا دوسرا شبہ کچھ دیر ٹھہرئے پھر انشاءاللہ اس کے بعد کہتے ہیں اور اس آیت میں بھی ایک بات رہ گی وہ بھی ارض کرتا ہوں اللہ رحم جو بات چل رہی تھی اس آیت کریمہ میں سورہ بکرا کی یہ پچیس نمبر آیت ہے دو چیزیں اس میں بیان کرنا مزید تھیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہم انہیں کھانے پینے کے لیے چیزیں دیں گے تو پینے کی جن چار چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو چھبیس میں پارے میں سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے سورہ پتال بھی کہتے ہیں اللہ تعالی نے چار چیزوں کا تذکرہ اس میں کیا ہے چھبیس میں پارے میں سورہ نمبر جناب ففٹی سیون نہیں فورٹی سیون جی, 47. سورہ کا نمبر ہے 47 اور آیت نمبر ہے پندرہ پندرہ نمبر آئے 26 پارہ اور سورت کا نمبر ہے فورٹی اللہ کا نے ارشاد فرمایا کہ مسل الجنت التی وعید اور اس جنت کی مثال اس کی صفت اور اس کی تعریف یہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے فی ہا انہار کے اس میں پانی کی نہریں ہوں گی غیر آسن ایسا پانی جس میں بو پیدا نہیں ہوگی پانی جب بہت دیر کھڑا رہتا ہے تو اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے اللہ نے کہا ایسے دریا ہوں گے جن میں بو پیدا نہیں ہوگی وہ انہارن ملبن اور وہاں پر دودھ کے دریا ہیں لمبے تغیر تامہ جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا وہ انہارن اور ایسے دریا من خمرن جو شراب کے ہوں گے اور خمر کہتے ہیں اس شراب کو جو انگور سے بنائی جائے اور خمر کہتے ہیں اس شراب کو جو کھجور سے بنائی جائے اور خمر کہتے ہیں اس شراب کو جو منقع ہوتا ہے نا زبیب منقع یہ کشمش سے بڑا ہوتا ہے پرون. پرون. اچھا بھائی پرون ہو یا پران ہو کچھ ہو بہرحال ہے وہ چیز کوئی تو فرمایا کہ اس سے جو شراب بنتی ہے اس کو خمر کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اس کے دریا ہوں گے لذت الشاربین اور پینے والوں کے لیے وہ لذت ہوگی جنت جو ہے وہ چکھنا ذائقہ لذت خوشی اس کا مقام ہے تو اس لیے فرمایا کہ پینے والوں کے لیے لذت ہوگی اور اس میں غول جو ہے نشہ بہک جانا وہ نہیں ہے وہ اور چوتھی قسم کے دریا من اسلن شہد کے ہوں گے مصففہ جو شہد بالکل صاف کیا گیا ہوگا شہد میں موم بھی شامل ہوتی ہے نا تو یہ بتلایا ہے کہ وہ صاف شہد ہوگا اس میں موم کی آمیزش نہیں ہوگی ولہ ہمفیحا من کلس ثمارات اور ان کو ملیں گے اس جنت میں ہوں گے ہر طرح کے پھل مغفرت عمر ربہم اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخش ہوگی کمن ہوگا خالد الفار اور یہ سب چیزیں جنت میں ایسے ہی ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے جیسے وہ شخص خالدن ان فنار جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا وہ سکو اور وہ پلائے جائیں گے ما ان حمیمن اتنا کھولتا ہوا پانی فقتہ آم جو ان کے پیٹ میں جا کر ان کی آنتوں تک کو کاٹ ڈالے گا اللہ نے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا ہے یہاں پہ ہے کہ چار قسم کی یہ چیزیں اور رہ گئی دوسری بات کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک تو اللہ تعالی نے اس کا جو تذکرہ کیا ہے اصل میں انسان کو جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے اور فطرتن اللہ نے انسانوں میں جو چیزیں رکھی ہیں اس کا تذکرہ فرمایا اس لیے بہت سے لوگوں کو اچمبا ہوتا ہے تو وہ اچمبا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ نے انسانوں کی ضروریات میں سے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں جس طرح مرد کے لیے عورت کی ضرورت ہے عورتوں کے لیے مرد کی بھی ضرورت تو اس لیے تذکرہ فرمایا یہاں پہ کہ بہت زیادہ پاک خواتین ان کو دی جائیں گی پورے اور ایک اس میں حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو دنیا میں عورتیں تھیں ان کو بیویاں جو ہوں گی ایک تو وہ ملیں گی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ جنت میں بھی میری بیوی ہوں گی اور باقیوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضط علی رضی اللہ عنہ سے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہاری اہلیاں اور اس کے علاوہ بوریں اور جس عورت کے شوہر ہوں گے زیادہ کہ ایک کا انتقال ہو گیا پھر اس نے کسی اور سے شادی کر لی اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو چاہے منتخب کر لے یہ بھی حدیث میں ایک جگہ آیا ہے اور احادیث سے ایسی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی ایسی چیزیں ہوں گی کہ انہیں خوبصورت مرد دیے جائیں لیکن عام طور پر اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ عورتوں کے معاملے میں شرم حیا جو ہے وہ چیزیں چونکہ غالب ہیں اس لیے اس کا تذکرہ ایک جگہ موا شبیر احمد صاحب عثمانی نے کیا ہے اور بہت سے اور لوگوں نے بھی اس چیز کو لکھا ہے لیکن عمومی طور پر تذکرہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ شرم حیا کی وجہ سے وگرنا معاملہ ان کا بھی ایسی ہی ہے جسے مردوں کا ہے ان کے بھی جذبات ہیں سے مردوں کی تو اس لیے دوسری چیز یہ تھی